نہج البلاغا کے خطبہ نمبر سینتالیس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے کوفہ یہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس طرح سے کھینچا جا رہا ہے جیسے بازار عکاس کے دبغات کیے ہوئے چمڑے کو اور مسائب و علام کی طاقت و تاراج سے تجھے کچلا جا رہا ہے اور شدائد و حوادث کا تو مرکب بنا ہوا ہے میں جانتا ہوں کہ جو ظالم و سرکش تجھ سے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے کسی مصیبت میں جکڑ دے گا اور کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا